یہ واحد کیا جی یہ تو صحیح میں طریقہ ہے البتہ اگر علیف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو الف مقصورہ ہو تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں جو الف ہے آیا اس کا جو الف ہے وہ الف اصلی ہے یا کہیں سے تبدیل ہو کر آئے ہیں ٹھیک ہے جی اگر الف اصلی ہے یا کہیں سے تبدیل ہو کر آیا ہے اگر الف تبدیل ہو کر آیا ہے تو کس سے تبدیل ہو کر آیا ہے واؤ سے بدل کر آیا ہے یا سے بدل کر آیا ہے وغیرہ وغیرہ اگر وہ واؤ سے بدل کر آیا ہو جیسے کہ مثلاً آسا آسو کہتے ہیں کس کو آسا کو ڈنڈے کو کی آسا تو یہ اصل میں تھا آسا ون آسا اصل میں کیا تھا آسا ون تو اب جب یہ اس کے آخر میں جو علی مقصورہ ہے یہ منقلب ہو کر آیا ہے تبدیل ہو کر آیا ہوا ہے کہ اصاون تھا تو پھر اس کو کیا ہے علیف سے بدلا تو آسواں ہو گیا ہے اب جب اس کی تصنیہ بنائیں گے تو کہتے ہیں وہ اصلی جو واو تھی حقیقت کے اندر وہ واپس آ جائے گی اور تصنیہ بناتے وقت ہم آسا کی تسمیاں کیا بنائیں گے آسوانی آسا کی تصنیہ کیا بنائیں گے آسوانی جی اور اگر یہ یا سے بدل کر آیا ہو و آیا ہو بلکہ کس سے یا سے بدل کر آیا ہو یا یہ کہ تین حرفوں سے زائد ہو آسا آسا بن یہ تین حرف تھا تین حرفوں سے زائد ہو یا یا سے بدل کر آیا ہو یا تین حرفوں سے زائد ہو کر سے بدل کر آیا ہو ان تمام کی تمام صورتوں میں اس کے آخر میں کیا آ جائے گی یا کیا آئے گی یا مثال کے طور پر جیسے کہ رہا رہا اصل میں کیا چکی کو کہتے ہیں رہا اس کا جو آخر میں علیف ہے علیف مقصورہ جو آ رہا ہے رہا میں یہ علیف مقصورہ یا سے بدل کر آیا یا اب کیا ہوگا جب ہم اس کی تصنیہ بنائیں گے تو اس کی تصنیہ پڑھیں گے رہا یا نے اس یا کو کیا کریں گے واپس لے آئیں گے یا اس کے علاوہ آخر میں وہ سے منقلب ہو کر آیا ہو لیکن ہو تین حرف سے زائد ان یا سے بدل کر آیا ہو یا وہ سے بدل کر آیا ہو لیکن تین حرفوں سے زائد ہو ان دونوں صورتوں میں کیا کرتے ہیں یا آخر میں یا ہی بڑھا دیتے ہیں جیسے رہا سے رحیا اور اس طرح ملحا سے ملحا یانے اور حبارا سے حبارا یانے جی اب آجیں کتاب میں علیف ممدودہ کو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں علی ممدودہ کو اس کے بعد فصل اسمن الحقہ بخری آخری فن او یا ان مفتوحن ما ماقبلہ مصنح یعنی تصنیہ وہ اسم میں الحقہ بخری علی فن جس کے آخر میں الف لگا دیا جائے او یا ان مفتوحن ما ماقبلہ یا اس سے پہلے یا مفتوحا لگا دی جائے ٹھیک ہے فنون اور دونوں نورتوں میں آخر میں مقصور ہوگا چاہے رجول سے رجلہ نے بنائے یا رجول سے رجو لئی نے مقصورہ ہی ہوگا لیا عبداللہ اعلی ان ماہو آخر کہتے ہیں کہ واحد سے بنانے کا مقصد تاکہ دلالت کرے کہ اعلی اَنَّ انہو آخر مِثلہ ہو. کہ اس کے ساتھ اس کے مسل کوئی اور بھی ہے نہ نے و رجو ل یہ تو بات ہے صحیح میں صحیح. صحیح. صحیح. صحیح صحیح میں تسنیا بنانے کا طریقہ یہ ہے لیکن عمل مقصور اور اگر صحیح نہ ہو اس میں مقصور ہو یا اس, اس میں ممدودہ ہو آگے جو الف ممدودہ آ رہا ہے اس میں کیا ہوگا ان کانا علی فو اگر اس اسم کے آخر میں جو الف مقصورہ ہے ان کانا علی فو عن قلعہ اگر وہ الف واؤ سے بدل کر آیا ہو وکانہ کانا سلاسی کا مطلب یہاں پر یہ کہ تین حرفی وہ اصطلاحی سلاسی اور, اور روائی مراد نہیں ہے بلکہ سلاسی سے مراد کیا ہے تین حرفی ہونا اور ربائی مراد کیا ہوگا چار ہرفی ہونا تو اس کو اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا یعنی واپس وہی وا آ جائے گی کا آسا لہذا جب ہم تصنیہ بنائیں گے آسا کی تو آسا واہ گے فی آشا آسا مفرد ہے اس کے آخر میں مقصور ہے لیکن اصل میں کیا تھا آسا ون آسا تھا تو جب تصنیہ بنائیں گے تو آسا اس مفرد میں واؤ کو واپس لے کر آئیں گے اس کے بعد اس کی تصنیہ بنائیں گے آسا کی اصا اصل میں تو اس کی وان کانت ان یا وہ علی مقصورہ یا سے بدل کر آیا ہو او وا ون و اکثر و منت یا وہ سے بدل کر آیا ہو لیکن ہو کیا چیز سلاسی نہ ہو بلکہ رباعی ہو تین حرف سے زائد ہو یعنی چار حرفی ہو او لئی ست منقل وطن یا کسی چیز سے کوئی بدلا ہو نہ ہو بلکہ علی مقصورہ حقیقی ہو اس صورت میں کیا ہوگا تو قلب یا ان تقلب یا ان علیف کو علیف مقصورہ کو یا سے بدل دیں گے یا یہ مثال ہے اس کی کہ جب یہ کیا ہو علی مقصورہ یا سے بدل کر آیا ہو فی رہا رہا اصل میں رہا تھا ملحیا نے فی ملحا میں ملحیا نے یہ چار حرفی کے مثار ہے اصل میں تھا مل حون مل حون چار حرفی ہے یہ لیکن وہ اسے تھا اس لیے اس کو کہیں یا اچھا وہ حبارہ یہ پی خبارہ پرندہ ہے خبارہ سے حبارہ یانے یہ اصلی ہے اچھا حبلہ یانے حبلہ حاملہ اور حبلہ یان اس کی تصنیہ وَأَمَّلْ مَمْدُودَ ایک منٹ انتظار فرمائیے اس کے بعد علی ممدود السلام علیکم جی اچھا جی صحیح اور الحم مقصورہ کی ہم پڑھ کے آ چکے کہ الح مقصورہ ہو کسی اسم کے آخر میں اس میں مقصور اور صحیح میں ہم پڑھ کے آ چکے کہ اب بفرت سے تسمیا کیسے بنایا جائے گا اب چلتے ہیں الحم ممدودہ کی طرف وہ امبل ممدودا اس میں ممدودا یعنی جس کے آخر میں علی ممدودا ہو انکانا فنکانا تمزات بو ارا عن اچھا اس میں یاد رکھیے گا کہ علی ممدودا کے آخر میں عام طور پر کیا ہوتا ہے حمزہ ہوتا ہے علی ممدودا کے آخر میں حمزہ ہوتا ہے بے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ اب کہتے ہیں کہ یا تو آخر میں جو حمزہ ہوگا وہ حمزہ اصلیہ ہوگا یا منس کی علامت ہوگا یا کسی سے بدل کر آیا ہوگا تین صورتیں ہمزہ حمزہ اصلی ہوگا یا حمزہ علامت تانیس کی ہوگی ٹھیک ہے یا یہ کہ وہ کسی اور حرف سے بدل کر آیا ہوگا واؤ یا یا سے اگر پہلی صورت ہو کہ حمزہ کیا ہو اصلی ہو تو کہتے ہیں اس صورت میں اس حمزہ کو تسنیا بنانے میں باقی رکھا جائے گا ارا انرا ان ایک مفرد ہے جی ارا مفرد ہے یعنی کہ اگرچہ اس اعتبار سے تو یہ کیا ہے ارا ہاں افرد اس کی اب ہم جب تسنیا بنائیں گے تو اس کو پڑھیں گے ارا آنے اب وہ حمزہ ہم باقی رکھیں گے کیونکہ کہ اس کی جو حمزہ ہے وہ حمزہ اصلی ہے تو جب حمزہ اصلی ہو تو اس صورت میں ہم اس حمزہ کو باقی رکھ کر تصنیہ بنائیں گے قرا ان سے قرا آنے جی لیکن اگر کانت لانیس اگر کیا ہو تانی کے تو تقلب واون تو وہ واؤ سے بدل جائے گی اگر علامت تانیس تو واؤ سے بدل جائے گی جیسے ہمراہ ہمراہ اس کے آخر میں جو حمزہ ہے ہمرا یہ حمزہ ہے تانیس کی علامت علی ممدوزہ علیح ممدودہ آپ کو معلوم ہے کہ تانیس کی علامت ہوا کرتی ہے یہاں پر یہ تانیس کی علامت لہذا اس کو تسنیا بناتے وقت اس حمزہ کو واؤ سے بدل دیں گے ہم اون اس کی تسمیا بنائیں گے جب تو ہمرا کانت وان من صورتان کہتے ہیں کہ یہ ہی کیا ہو بدل ہو کسی سے وا او اور یا ان بدل ہو یا یا سے بدل ہو تو پھر اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں کیا اسی حالت میں ہی اس کی تسمیا بنا دینا یا یعنی حمزہ کے ساتھ ہی یا یہ کہ واؤ اور یا کو واپس لے آ کر جیسے کسا کسا ان چادر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جمع اس کی اب آپ تصنیہ بنا سکتے ہیں کسا ان کی کسا آنے بھی اور کسا ان کی کسا وا بھی واؤ کے ساتھ بھی اور حمزہ کے ساتھ بھی یہ تین صورتیں ہیں کس کی علی ممدودہ کی علیح ممدودا کے آخر میں ہم دیکھیں گے حمزہ کیا ہے حمزہ اصلی ہوگا یا حمزہ علامت تانیس کی ہوگا یا حمزہ کسی سے بدل کر آیا ہوگا اگر حمزہ اصلی ہو اس کو باقی رکھ کر بنا دیں گے جیسے قرہ ان سے قرا آنے اور اگر اس کے آخر میں جو حمزہ ہے وہ علامت تانیس کی ہو تو وہ ہر صورت میں واو سے بدل جائے گا جیسے ہمرا ان کی تسمیاں ہمراہ اور اگر وہ حمزہ جو ہے وہ کسی حرف سے بدل کر آیا ہو واو سے بدل کر آیا ہو یا, یا سے بدل کر آیا ہو تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں ہم دو صورتیں دونوں طریقوں دونو سے پڑھ سکتے ہیں حمزہ کو باقی رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کسا ان سے کیسا آنے اور اس واؤ کو یعنی جو اصل حقیقت کے اندر تھی اس کو ہم واپس لا کر بھی پڑھ سکتے ہیں کیسا ان سے قصہ وانے قصہ ان کی تصنیہ کیسا وانے سمجھ آئی دیکھ لیجئے وام ممدود اور اس میں ممدود کانت حمزہ تو اصل اگر اس کے حمزہ اصلیہ ہو ت تصبۃو کہتے ہیں کہ ثابت رہے گا جیسے قرآا آنے فی قرا ان کانت لے تازی تانیس اگر تانیس کے تو کل واو سے بدل جائے گا کہ حمرآ فی حمرآ آ بدل من ہم اور اگر واون و یا ان اور یا بدل کر آیا ہو اصل کے اندر جاضحان دونوں صورتیں جائز ہیں کا کسا وانے و کسا آنے کسا آنے بھی اور کسا وانے ویسے وہ حضرت فنون ہی اندر اضافت ہے یا آپ کو معلوم ہے کہ قانون جو ہوتا ہے وہ اضافہ کی وجہ سے گر جا رہا تو وہی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ واجب ہے حس فنون ہی تسنیا کے نون کو حزف کرنا ہے وقت غلام اصل میں کیا تھا غلامانے جب اس کی غلامان دونوں تسنیا کی اضافت کی زید کی طرف تو نون گر گیا نون عرابی جا عنی اچھا وہ مسلمان تھا وہ مسلمانے مصرہ لیکن اب کیا کہیں گے وہ مسلما مصرین تسمیت خاص <تصفيق> <اللہو قبر قبیرہ> عام طور پر جو مفرد کے اندر جو تا ہو مفرد کے اندر اگر کیا ہو مفرد لفظ تانیس کا ہو یعنی اس کی جب تثنیہ بنائی جاتی ہے تو اس تا کو باقی رکھا جاتا ہے لیکن دو تا ایسی ہیں خاص طور پر دو تا ایسی ہیں کہ جب ان مفرد کی تسمیاں بنائی جاتی ہے تو اس میں تا کو باقی نہیں رکھا جاتا ہوتی تسنیا ہیں دو اسم ایسے ہیں کہ ان کی تسنیا بھی بنائی ہوتے ہی, ہیں. وہ ہی ہوتے ہیں لیکن دو چیزیں ہیں ان کا نام ہی ایسا ہے کہ وہ لازم ملزوم لازم ملزوم ہے وہ کبھی الگ نہیں ہوتے اس لیے وہ دو چیزیں ایک ہی چیز کی مانند ہیں وہ دو چیزیں ایک ہی چیز کی مانند ہیں اس لیے ان میں سے اگرچہ ایک کے لیے منس کا سسٹم استعمال ہوتا ہے لیکن جب اس کی تصنیہ بنائی جاتی ہے تو اس میں تا کو ذکر نہیں کیا جاتا تا کو ختم کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ جب وہ دو چیزیں ایک کی مانند ہوئی تو ایک ہے تو آخر میں کیا آتی ہے تانیس اگر ایک چیز ہو ایک اسم ہو لیکن منس ہو تو اس کے آخر میں تانیس کی جو تا ہوتی ہے وہ آخر میں ظاہر کی جاتی ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ پڑھنے والی کار ہم کہتے ہیں پڑھنے والی اس کے لیے ہم کیا کہیں گے کار اگر اس کی تسمیاں بنائیں گے تو ہم کہیں گے کار دو پڑھنے والیا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی دو اسم ایسے ہیں کہ وہاں پر اگر جب ان کی تسمیاں بنائی جاتی ہے تو مفرد میں جو تا ہوتی ہے تسمیا میں اس تا کو ظاہر نہیں کیا جاتا اس لیے کہ وہ دو چیزیں ہیں اس قدر ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے کہ ایک ہی مانند ہیں جب ایک ہی چیز کے مانند ہوگی تو کوئی بھی اسم جب مفرد ہوتا ہے جیسے قار اتن تو اس میں جو تانیف کی تا ہوتی ہے وہ اسم کے آخر میں آتی ہے لہٰذا جب ان کی تا کو ظاہر کریں گے تب تا درمیان میں آ جاتی ہے مثال کے طور پر الیتان ٹھیک ہے جی الی کہتے ہیں انسان کی سرین کو الیتان یعنی دو یہ دو ایسے لازم ملزوم اسم ہیں کہ ان کی جب تصنیہ بنائی جاتی تو جاتا بلکہ کیا کہا جاتا ہے ال کو ختم کر دیا جاتا ہے سمجھ آ رہی ہے بات کیا نہیں اس لیے کہ دو آپس میں لازم ملزوم ہیں ایک اسم کی ماند ہیں اب اگر یہاں پر تائے تانیس کو ظاہر کرتے ہیں تو تائے تانیس تو اسم کے آخر میں آیا کر کے یہاں پر درمیان میں آ جائے گی اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ان دو اسموں میں تا کو حذف کر دیتے ہیں ایک ہے اور ایک ہے واقعے کا تفظفانی طریقے سے حذف کر دیا جاتا ہے ولیط اور کی میں خاص سطن خاص طور پر تقولان اور علیان اس طرح خوشیان کا گے اور الیان کا ہوگئے لے متلازمان اس لیے کہ دونوں متلازم چیزیں ہیں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہوتی ہیں یعنی ایک ہی ساتھ بکان شیعم واحد گویا کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں مصنح یہاں سے ایک اور اصول اور ضابطہ آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ کہ جب تسنیا کی اجافت ہی کی طرف کی جائے جب تسمیہ کی ہی اضافت کی طرف کی جائے تو وہاں پر اصول اور قاعدہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ پہلے والے لفظ کو جمع لے آتے ہیں پہلے والے لفظ کو جمع لے آتے ہیں اور جمع کے لفظ کی تسنیا کی طرف اضافت کرتے ہیں لیکن مراد اس سے کیا ہوتا ہے تسنیہ ہی ہوتے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتے ہیں کہارے کا تو وہ سارے کا تو فقتا کو چوری کرنے والا مار چوری کرنے والی عورت فقتا ہوما تم ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ لو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فقتا ہوں ادعی ہوما ٹھیک ہے نا یا پھر یا نے اس طرح ہو کر ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر کیا کہا ہے فقتا ہوں جمع ذکر کیا ہے اصول یہ ہے کہ جب تسنیر کی اضافت تسنی کی طرف کرنی ہو تو پھر پیرے لفظ کو جمع لاتے ہیں کیا لاتے ہیں جمع لاتے ہیں لہذا دی کو جمع لایا لیکن ہوما کی طرف اس کی اضافت کی اس طرح قرآن مجید کے اندر آتے عضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عزرت حفصہ کے بارے میں کہ فقد سغت قلوب کما یہ کہ تمہارے دل کیا ہو چکے ہیں مائل ہو چکے ہیں قد سخت قلوب و تم دونوں کے دل مائل ہو چکے ہیں اب قلوب کی اضافت ہے کما تثنیہ کی ضمیر کی طرف تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل با ہونا چاہیے تھا کہ تم دونوں کے دل لیکن کیا کہا قلوب و تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جمع کی اضافت کر دیتے ہیں تثنیہ کی طرف جب کہ لفظن بھی اور مانند بھی ان دونوں کے اندر اتسال پایا جاتا ہو جی لفظ اور مانند دونوں طرح جب اتصال پایا جاتا ہو تو وہاں پر کیا کرتے ہیں تسنیا کی جب تسنیہ کی طرف اضافت کرنی ہو تو پہلے وہی لفظ کو جمع لے آتے ہیں پھر اس کی اضافت تسنیہ کی طرف کرتے ہیں سمجھ آئے ہی؟ والم انحضاء اور مسنع جب تسنیا کی اضافت کرنے کا ارادہ ہومسن تسنیہ کی طرف اول بے لفظ علجم تو پہلے والے کو جمع کے لفظ تعبیر کرتے ہیں کما فخ و فقتاؤ مزالے وزارے اجتماع تسنی تعین فیما تک اطسال الف بینحما لفظ نمان اس لیے کہ عرب لوگ جو ہے تسنیا کی اضافت کو تسنیا کی طرف مکرو اور ناپسندیدہ سمجھتے ہیں جبکہ لفظن اور مانن ان دونوں کے اندر اتصال پایا جا رہا ہو پھر بھی تسنیا کی اضافت تسنی کی طرف تو اس کو عرب لوگ برا اور ناپسندیدہ سمجھتے ہیں اس لیے تسنیا کی اضافت تثنیہ کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ جمع کا لفظ لا کر اس کی اضافت تسمی کی طرف کر دی جاتی ہے اللہ جبیرہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اربوں کا قول نہیں ہے ہمارے ہاں یعنی عرب اتنے زیادہ وہ نہیں ہے اصل ہمارا جو معیار ہے وہ ہے قرآن اور حدیث اور قرآن اور حدیث کا جو نزول ہوا ہے وہ عربوں کا دستور کے مطابق ہوا ہے عربوں کے دستور کے مطابق جیسا کہ آپ قرآن مجید میں کئی سارے واقعات آپ اسے پڑھیں گے قصص پڑھیں گے امسلا پڑھیں گے نظائر پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نظیریں پیش کی ہیں وہ مثالیں دی ہیں کہ جو عرب لوگ آپس میں محاورات میں ان مثالوں کو پیش کرتے تھے یعنی اس کے دستور اس کے رسم و رواج کے مطابق قرآن مجید نازل ہوں اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں وہ ہم ادھر جاتے ہیں اس لیے اللہ اچھا جی آگے ہے جمع تو جمع کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ہے جمع سالم ٹھیک ہے نا ایک ہے جمع سالم اور ایک ہے جمع مکسر جمع سالم جمع مکسر جمع سالم کی فردو کس میں ہے جمع سالم کی دو قسم ہے جمع مذکر سالم جمع تو, اچھی بات ہے تو جمع مذکر سالم جمع مان سالم جمع مذکر سالم وہ ہوتا ہے کہ سالم تو وہ ہو گیا کہ جس میں مفرد کا سیغ ٹوٹنا جس میں مفرد کا سیغا کبھی ٹوٹنا جیسے آپ پڑھتے ہیں مسلمون سے مسلمون جس میں یعنی الفاظ کی ترتیب ٹوٹے نا مسلمون سے مسلم جو مذکر سالم اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس کے آخر میں واؤ ما قبل مضموم اور آخر میں نون ہو لیکن یہ نون کون سا ہوگا نون مفتوح ہوگا جی آخر میں واؤ ما قبل مضموم لیکن نون مفتو ہو یہ ہے جوام مذکر سالم جامع محنت سالم کیا ہے وہ کہ جس کے آخر میں علی ہو جس کے آخر میں الف او اور تا مقصور جیسے مسلمات, کیا؟, مسلمات کیا ہوتا ہے جام مقصر وہ کہ جس میں مفرد کر سیغ اپنی حیثت کے مطابق رہے بلکہ اس کی ترتیب کیا ہو جائے ٹوٹ جائے جیسے رجلن سے رجالون جیسے رجلن سے رجالون اب دیکھیں رجلن راجیم لام لیکن رجالون میں اس کی ترتیب ٹوٹ گئی. کہ جیم کے بعد اور لام سے پہلے پہلے بیچ میں علیف آ چکا یہ پرانی باتیں ہیں ساری ٹھیک ہے نا جمع جمع مظکر سالم جمع من سالم جمع مکسر وہ کا جس میں مفرد سیگا ٹوٹ جائے جمع سالم وہ کا جس میں مفرد کا سیغا مفرد کا سیگا واحد کا سیگا سلامت رہے جی دیکھ لیجئے جی ذرا اس کو بھی جمع کیا ہوتا ہے یہ چلیں اس کا ترجمہ کل کرے ٹھیک ہے نا آج پہلے ہی دن آپ لوگوں پہ اتنا دباؤ نہیں ڈال دیں چل بس یہ ہے کہ آپ لوگ تکرار کرتے ہیں جیسے آپ کو وقت ملے اب گاڑی تیز بھاگے کیونکہ میں ایک گاڑی کو سٹاپ پہ پہنچا کے اب تمہاری گاڑی کی طرح واپس آیا اب تمہاری گاڑی کو سٹاپ پہ پہنچانا ان شاء میں نے اپنی تفسیر مکمل کر لی دس پارے پورے نو پارے نو پارے تفیر الحمد للہ ایک صورت بات کی رہتی ہے اب انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے چلیے ان شاء اللہ نو تیس سے دس پندرہ تک ہمارا سب ہوا کرے گا ٹھیک ہے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور ساتھ ساتھ آپ تکرار کرتے رہیں ٹھیک ہے نا ہول نمبر چھ بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا آپ لوگوں میں سے کوئی پیپر میں رہ گیا نا تو بہت برا ہوگا بس. میری طرف سے. دعائیں میری آپ کے ساتھ ہیں لیکن دعائیں آخر تک میں دوں گا لیکن اس کے بعد اگر پیپروں کا ریزلٹ کسی کا اچھا نہیں ہوا تو پھر شاید آپ کو کبھی دعا نہ ملے یہ یاد رکھیے دعائیں آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں لیکن جس کے پیپر رہ گئے اس کے بعد شاید دعا نہ ملے إيه يا سلام